ایک بڑی روشنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک اہم ذریعہ استخارہ ہے جو بندہ استخارہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پاتا ہے اور اس قرب کو محسوس کرتا ہے پھر جو جس قدر استخارہ کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے قریب بہت قریب بےحد قریب یہاں تک کہ اس کا دل اس کی آنکھیں اور اس کے اعضا نور سے بھر جاتے ہیں روشن ہو جاتے ہیں بس ایک بات یاد رکھیں یہ سارے فائدے استخارہ کرنے کے ہیں استخارہ کرانے کے نہیں وہ لوگ جو مسلمان ہو کر دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں معلوم نہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کیا وہ خود اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا چاہتے کیا وہ خود کو اللہ تعالیٰ سے دور سمجھتے ہیں اگر دور سمجھتے ہیں تو کیا قریب نہیں ہونا چاہتے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو استخارہ سکھایا بہت اہتمام کے ساتھ بہت تاکید کے ساتھ تاکہ ہر کوئی خود استخارہ کرے یہی حکم امت کے ہر فرد کے لیے ہے